انوکھی ذہانت دی تھی حتیٰ کہ امام شافر احمد فرمایا کرتے تھے کہ چار میں سے تین حصے فقاحت اللہ نے امام ونی فکوتا فرمائی اور جو چوتھا حصہ ہے باقی سب فکاہا اس میں ہی کھیل رہے ہیں ماہ میں ربانی حضرت مجد الصانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی فقاہت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے دو طرح کا فیض آگے چلا ایک, ولایت، ایک کمالات ولایت اور دوسرا کمالات نبوت یعنی ہر نبی علیہ السلام نبی بھی ہوتے ہیں ولی بھی ہوتے ہیں ان کو دونوں یہ درجات حاصل ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو کمالات ولایت تھے وہ حضرت علی لانوں نے زیادہ پائے اور جو کمالات نبوت تھے وہ حضرت اردو سدید لانوں نے زیادہ پائے ہمارا سلسلہ نقش بندی ہے چونکہ صدیقیہ سلسلہ ہے تو ہمارے سلسلے میں کمالات نبوت کا زیادہ رنگ ہے اور دوسرے جتنے سراسل ہیں ان میں کمالات ولایت کا رنگ زیادہ ہے امام امام ربانی مجد الفانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت کو سامنے رکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ امام اعظم اور منیف رحمت اللہ کی فکر میں کمالات نبوت کا غلبہ ہے اور امام شافی رحمت اللہ کی فکر میں کمالات ولایت کا غلبہ ہے بنیادی فرق یہ ہے کہ امام شافر احمد اللہ فرماتے تھے کہ بس حدیث پاک کو پڑھو اور اس کا جو ظاہر ماننا ہے اس کے اوپر عمل کرو یعنی حدیث کے ظاہر کو دیکھو اور اس کو دیکھ کے پھر اس کے مطابق عمل کرو اور واقعی اس کو تسلیم کہتے ہیں کہ انسان سر جھکا دے یہ تسلیم جو ہے یہ اعلی بات ہے امام اعظم وہ فرماتے تھے نہیں منشا کو سمجھو کہ کہنے والے کی مراد کیا ہے اگر مراد کو نہیں سمجھو گے تو تم صحیح بات پہ عمل نہیں کر سکو گے بات ٹھیک ہے ایک خادم ہے وہ بات سنتے ہی بھاگ پڑتا ہے کام کے لیے مگر کام الٹا کر کے آتا ہے تو میزبان مہمان جو ہوگا وہ الٹا ناراض ہوگا یہ کیسا بیوقوف انسان ہے جس نے میری بات ہی نہیں سمجھی باغتا دوڑتا بہت ہے ہم نے تمہارے باغ میں دوڑنے کو دیکھنے ہے نا یہ دیکھنے ہے کہ تم نے کام ٹھیک کیا یا نہیں کیا تو امام عالم تھے نہیں منشاہ کو دیکھو اور منشا کو سمجھو اس کی ایک تو مثالیں سن لیجئے ایک آدمی تھا جس کے بارے میں نبی ریسات السلام کو اطلاع ملی کہ اس نے زنا کا ارتقاب کیا ہے وہ غلام تھا کسی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حضرت علیانو کو بلایا اور فرمایا کہ آپ جائیں اور غلام کو جہاں بھی پائیں اس کو قتل کر دیں جناح کے جرم کی سزا میں حضرت علیانو تلوار لے کر گئے ان نے اس بندے کو ایک جگہ پر کنویں پہ غسل کرتے ہوئے پایا وہ بندہ کنویں میں غسل کر رہا حضرت علی لانوں نے اس بندے کو کہا کہ وہی ذرا باہر نکلو اس نے تہبند چھوٹی سی جی باندھی ہوئی تھی جیسے نہانے کے وقت صرف سطر کو چھپا لیتے ہیں تو اس نے وہ اسی طرح ایک چھوٹی سی جی تہبند باندھی ہوئی تھی نہا رہے تھے جب علی لانوں نے فرمایا کہ بھائی باہر نکلو تو وہ باہر نکلنے لگے اور انہیں ہیلتھ کی ضرورت پڑی انہوں نے علی لانو کو کہا کہ ذرا میرا ہاتھ پکڑیں مجھے کھینچیں کیونکہ اگر ایک گہرا کھاڈا سا بنا ہو اور اس میں سے نکلنا ہو تو نکلنے والے کو ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے حضرت اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچا جب کھینچا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ جو تہبن سی تھی وہ تھوڑا کھل گئی تو حضرت اللہوں کی نظر پڑی انہوں نے دیکھا کہ اس بندے کا تو ہی کٹا ہوا ہے اب حضرت علی لانوں نے اس بندے کو قتل نہیں کیا بابل سیکھ لیا ہے اور نبی علیہ السلاط والسلام کو آ کر بتا دیا اے اللہ کے حویث صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے پر جس نے بھی جناح کا الزام لگایا ہے وہ حقیقت نہیں ہے اس کا تو ہی کٹا ہوا ہے تو قادر ہی نہیں ہے نبی علیہ السلاط السلام نے فرمایا اشاہد یور مالا یرا الخ کہ حاضر بندہ وہ کچھ دیکھتا ہے جو غائب بندہ نہیں دیکھ سکتا تو نبی علیہ السلام نے ان کی بات کی تصدیق کی کہ تم نے اچھا کیا اس کو قتل نہیں کیا اب اگر ساحر دیکھو تو حضرت علی نے خلاف حکم کام کیا تھا مگر حضرت علی نے خلاف حکم نہیں منشا کو سمجھا تھا کہ نبی علیہ صاحب کی منشا یہ تھی کہ اگر اس نے جنا کا کی احتکاب کیا پھر اس کو قتل ہے اگر وہ قادری نہیں تو پھر جو نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے وہ ویلڈ نہیں رہتا پھر اس کو نہیں قتل کرنا چاہیے اور نبی علیہ السلام نے بات کو قبول فرمایا کہ ہاں تم نے ٹھیک کیا ہے تو امام اعظم رحمتہ اللہ کا مزاج یہ تھا کہ تم منشا کو سمجھو اور اس پر عمل کرو صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے بنو قداضہ بھیجا یہودیوں کی طرف اور فرمایا کہ بھائی تم چلو یہاں سے جلدی نکلو اور لا یوسلی احدرا اللہ کی بنی قریضہ تو میں سے کوئی بندہ بنی قریزہ پہنچ کے ہی نماز پڑھے اس سے پہلے نہ پڑھے اصر کی نماز بنی قریضہ جا کے پڑھو صحابہ چل پڑے اب اللہ کی شان دیکھیں نکلتے نکلتے دیر ہو گئی اور اثر کی نماز کے غروب کا ختم ہونے کا وقت درمیان میں آ گیا ہے اب صحابہ کے دو گروپ ہو گئے بعد نے کا جناب نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے کہ تم نے اثر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے اب ادا ہوتی ہے یہ قزا ہم تو جا کے پڑھیں گے ہم تو ظاہر حکم کو دیکھیں گے دوسرے فرمان لگے نہیں نبی علیہ السلام کی منشا یہ نہیں تھی کہ نماز قزا کر دینا منشا تھی کہ جلدی جانا اور اتنا جلدی کہ تم اثر وہاں جا کے پڑھو اب ہم نہیں نکل سکے تو نماز تو قزا نہیں ہے کرنی یہ تو حکم ہے یہ تو حکم خدا ہے اور نماز جو ہے ان صلاح تقانت منی نہ موقوتا یہ وقت کے اوپر فرض ہے ہم اس کو پزا نہیں کر سکتے تو انہوں نے ظاہر حکم کے خلاف راستے میں نماز پڑھ لی جب واپسی پہ آ کے نبی السلام کو بتایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ایک گروپ پیسہ تھا کہ جس کو ایک سواب ملے گا اور دوسرا گروپ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ڈبل عطا فرمائیں گے یعنی جس کی اجتہ ٹھیک تھا منشا کو سمجھا اس کو ڈبل ثواب ملے گا اور جس سے سمجھنے میں کمی ہوئی اس کو ایک سواب ملے گا اس لیے کہ اس نے جو بھی کیا اخلاص کی وجہ سے کیا تو ایسے واقعات حدیث پاک میں بہت سارے آتے ہیں دو صاحب تھے سفر کر رہے تھے ایک نماز کا وقت آ گیا اور پانی نہیں ملتا تھا کافی دیکھا کافی دیکھا کافی دیکھا پانی ملتا ہی نہیں تھا چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو انہوں نے تیمم کر کے دونوں نے نماز ادا کر لی اللہ کی شان دیکھیں کہ تیمم کر کے جب آگے بڑھے تو خلاف توقع پانی مل گیا اور ابھی اس نماز کا ٹائم باقی تھا تو ایک صاحبی نے کہا کہ جی چونکہ پانی مل گیا ہے اب آمد تیمم برخاست پانی مل گیا آپ تیمومم نہیں رہتا لہذا ہمیں وزو کرنا چاہیے اور چونکہ نماز کا وقت ابھی باقی ہے ہمیں نماز کو دہرانا چاہیے دوسرے کہنے لگے کہ تمہاری بات اپنی جگہ وزو تازہ کر لیں گے نماز نہیں دوہرائیں گے کیوں کہ جب ہم نے نماز ادا کی تھی تو اس وقت پانی نہیں اویلیبل تھا ہمیں ریب قلم تو نہیں کہ دس منٹ کے بعد مل جانا ہے ہم نے نماز کو جب ادا کر لیا اگرچہ تیم کے ساتھ کیا, اب جب ہو گئی تو اس کو لٹانے کی کوئی لاجک نہیں کوئی ضرورت نہیں خیر دونوں صابی نبی اصل کی خدمت میں آئے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو میں نے تو وزو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی اور اس نے ایک ہی نماز تیم کے ساتھ جو پڑھی تھی کہا آج ہی میری نماز تو ہو گئی نبی الاسلام نے فرمایا کہ جس نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھی اس کو ایک ثواب ملے گا اور جس نے پھر وضو کر کے دوبارہ نماز کو لوٹا لیا اس کو ڈبل ثواب ملے گا تو یہ واقعات صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی تھے تو بعض صاحب کرام منشا کو دیکھا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی منشا کیا تھی اور جو بندہ منشا کو پہچاننے والا ہو نا اس کی خدمت اچھی لگتی ہے اس کی اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو منشا نبوت کو دیکھ کے چلے آگے چنانچہ امام عالم ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ منشاہ نبوت کو دیکھتے تھے بعض لوگ اب اعتراض کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی رائے پہ چلتے تھے پہ اپنی رائے پہ نہیں چلتے تھے نبی احسام کی منشا کو دیکھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے اب ظاہر میں لوگوں کو اگر دھوکہ لگ رہا ہے تو یہ ان کی بات ہے حقیقت میں وہ منشائے نبوت کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے تھے اور یہ زیادہ اعلی بات ہے چنانچہ کمالات نبوت فقہ حنفی میں زیادہ ہیں اور کمالات ولایت فقہ شافی میں زیادہ ہیں امام ربانی مجھے رحمتہ لکھتے ہیں کہ مجھے ذاتی طور پہ امام شافی رحمت اللہ کے علم اور تقویٰ سے بہت محبت اور میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ میں امام شافی کے مسائل کی پیروی کروں مگر مجھے اللہ تعالی کی طرف سے بار بار اس بات کی ہدایت کی گئی کہ نہیں تم نے فتح حفیح کی پیروی کرنی ہے اور یہ واقعات لکھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں حضرت عیسال علیہ السلام تشیف لائیں گے وہ شریعت میں خود اجتحاد کریں گے لیکن ان کا جتنا بھی اجتحاد ہوگا وہ فک حنفی کے مطابق ہوگا تو اللہ تعالی نے امام اعظم و نکا رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا نوازا ان کا علم ان کی فقاہت ان کی سوچ سمجھ ہر چیز اعلی تھی اب یہ سارا مضمون ایک دن میں تو نہیں سمیٹ سکتے چنانچہ زندگی رہی تو انشاءاللہ میں چند دن امام صاحب کے واقعات سناتا رہوں گا تاکہ آپ کے دل کو ایک تسلی ہو خوشی ہو کہ ہم جن کی اقتدا کر رہے ہیں وہ اللہ کے کیسے مقبول بندے تھے نبی علیہ صاحب اسلام کے کیسے مقبول تھے علم کو تو چلو ہم موخر کرتے ہیں ہم ان کی زندگی کے جو باقی معاملات ہیں ان کو آج بیان کرتے ہیں اخلاق اتنے اچھے تھے لمبا کت تھا امامیازوں منی پر پتلا بدن تھا بہت موٹے نہیں تھے اور پوری پوری رات تہجد میں گزار دیتے تھے بلکہ کتابوں میں تو لکھا ہے کہ چالیس سال ایشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اچھا غیر مقلدین ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں اعتراض کا موقع ملے ان بیچاروں نے خوردبینیں لگائی ہوتی ہیں کہ کہیں سے کوئی اعتراض کا کو موقع ملے اب ایک صاحب کے سامنے میں نے یہ واقعہ بیان کر دیا کہ امام صاحب نے چالیس سال عشاء کی شکل سے فجر کی نماز پڑھی وہ مجھے کہنے لگے جی کہ امام صاحب شادی شدہ تھے تو چالیس سال انہوں نے کبھی بیوی سے جو ہے وہ قرب نہیں کیا بیوی بی کے حقوق ادا نہیں کیے میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے لیے رات کا وقت ضروری ہے اس میں وہ کو اتنی سمجھ نہیں کہ بھائی ایک معمول ہے عبادت کا تو وہ نبھاتے تھے اور پھر ایک بات سمجھیں کہ جب کسی کا معمول بتایا جاتا ہے نا اس میں اگر چھوٹی موٹی بات آگے پیچھے بھی ہو جائے تو وہ عرف میں اس کو لیے جاتا ہے جو غالب عمل ہوتا ہے مثال کے طور پہ ایک استاد ہمارے جامے میں پڑھاتے ہیں میں مثال دے رہا ہوں اب وہ پڑھاتے رہے زندگی کے تیس پینتیس سال انہوں نے پڑھایا فوت ہو گئے اب ان کی بات کرتے ہوئے ہم کہیں گے جی انہوں نے تو جی پینتیس سال قرآن و حدیث پڑھانے میں عمر گزار دی تو یہ عرف میں بات کی گئی نا 35 سال قرآن حدیث پڑھانے میں عمر گزار دی اب 35 سال میں کبھی جمعہ کی چھٹی نہیں کی انہوں نے کبھی بیمار نہیں ہوئے ہوئے ہوں گے بیمار بھی ہوئے ہوں گے چھٹی بھی کی ہوگی ناغا بھی ہوا ہوگا لیکن معمول چونکہ 35 سال رہا تو عرف میں ایسی بات کر دی جاتی ہے اور یہی چیز قرآن سے ثابت ہے آپ دیکھیں ملکہ بلکی ایک ملکہ تھی قرآن مجید میں ہے وہ اوتیت من کل شئی ہر چیز اس کے پاس تھی میں پوچھتا ہوں اس کے پاس ریفریجریٹر تھا ایئر کنڈیشنر تھا اس زمانے میں تو یہ سائنسی جائیداد نہیں تھی تو صاف گھریں نہیں ہوگا اس زمانے میں تو قرآن کہتا ہے کل شئی کل کا کیا مانا ہے بھائی ہر چیز تو اب بندہ اس کی تفصیل کو لے کے بیٹھے تو بے وقوفی والی بات ہے نا اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اس زمانے کے بادشاہوں کے پاس ہوتا تھا سب کچھ اس کے بھی پاس تھا کل کا معنی یہ ہے کل کا معنی یہ نہیں کہ اس کے پاس لڑنے کے لئے ٹینک بھی تھے اور گنے بھی تھیں اور فلاں بھی تھا بے کچھ والی بات ہے کل کا معنی یوں لینا تو قرآن مجید نے بھی کل کا لفظ استعمال کیا اچھا قرآن طورات کے بارے میں کہتا ہے تبیان علی کل ہر چیز کو واضح کرنے والی کتاب بھائی بتاؤ تورات میں ایٹم بم بنانے کا تذکرہ ہے اب کوئی کہہ جی کہ کلی شہی جب کہہ دیا ہر چیز ہے تو ہر چیز ہونی چاہیے بھئی وہ کتابیں ہدایت ہے ہدایت کی جو بھی بات ہوگی وہ اس میں موجود ہوگی وہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کل کے معنی کو غلط مت سمجھیں تو منشا ہے بھی یہی ہے اور منشاء یعنی عرف کی منشا بھی یہی ہے کہ انسان ایک معمول کو بتاتا ہے کہ فلاح بندے کا معمول رہا چالیس سال اگر خود کو وہ ناگا بھی ہو گیا تو اس ناگے کو نہیں گریں گے لکسر یعنی حکم الکل حکم کہاں لگایا جاتا ہے اکثر کے اوپر لگایا جاتا ہے تو اسی اگر کہہ دیا گیا کہ چالیس سال کے ایشا سے فجر کی نماز پڑھی تو پیٹ میں درد نہیں ہونی چاہیے کسی کی اس کو قبول کر لیں کہ ان کا معمول یہ رہا اچھا دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا رض ہنین میں جب اچانک مخالفین نے تیر چلائے تو صحابہ کرام پہلے حل میں رش کی وجہ سے تیر چلے بارش ہوئی تو بھاگے پیچھے کی طرف تو جب صابق پیچھے کی طرف بھاگے اللہ کے ابھی اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور فرما رہے تھے انا لا ان ابن عبد المطلب یہ تو آتے ہے نا اب آپ بتائیں کہ نبی علیہ السلام کے والد گرامی کا نام کیا تھا عبد تھا نا مگر نبی علیہ السلام نے دادے کا نام لیا بھائی عرف میں دادے کا بھی نام لے لیا جاتا ہے اب کوئی تفصیل میں بیٹھ آ جی انہوں نے اپنے والد کا نام غلط کیوں بتایا لاہول بلا کوا تھا اللہ بلّہ مت ماری گئی تو بات کہ بات کا عرف کو سامنے رکھا جاتا ہے تو نوی شاہ نے فرمایا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں وہ دادا تھے ان کی اولاد تھے مگر خوربین لگا کے نہیں جی والد تو ان کے عبداللہ تھے تو نام عبد المطلب کا کیوں نہیں لیا اس کا مطلب یہ کہ نہ یہ لوگ قرآن کی منشا کو سمجھتے ہیں نہ یہ لوگ حدیث کی منشا کو سمجھتے ہیں یہ اپنی مرضی کرنے کے لیے نقطے نکالتے پھرتے ہیں اچھا ایک صاحب کہنے لگے وہ oh جی امام صاحب کیسے پاسبل ہے کہ عشاء سے فجر تک وضو کی نوبتی نہ آتی ہو بھائی ہمیں عشاء سے وزو فجر تک وضو رکھنا مشکل ہوتا ہے اللہ والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے مجھے یاد ہے ہماری حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کی عمر تقریباً نبے سال تھی نبے سال کی عمر میں بوڑھے آدمی کو یورینیشن کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے ہر ایک دو گھنٹے کے بعد ضرورت پڑتی ہے پیشاب زیادہ نہیں آتا چند کتری ہوتا ہے لیکن ضرورت بار بار پڑتی ہے عمر کا تقاضا ہوتا ہے اور پھر اوپر سے ان کو شوگر کی مرض بھی تھی تو شوگر کی مرض کی وجہ سے اور بھی زیادہ جلدی جلدی پشا ہوا ہے ایک مرتبہ ہم لوگ مری میں تھے رمضان کا وقت تھا حضرت مشری عالم رحمت اللہ نے مغرب کے بعد روزہ افطار کیا اور ساتھ ہی وضو تازہ کر کے مجھے فرمانے لگے آج ختم قرآن ہے ہمیں جلدی مسجد میں جانا ہے چونکہ ہمیں پہلی صف میں نماز پڑھنی ہے تو ابھی لوگ مسجد میں نہیں پہنچے تھے مسجد خالی تھی حضرت فی علی کے جا کے بیٹھ گئے یعنی مغرب کے وقت وضو کیا عشاء کے وقت نہیں کیا مغرب کے مغرب کے کھانے کے ساتھ ہی وضو کر کے مسجد میں آ گئے عشا کی نماز پڑھی عشاء کے بعد وہاں پہ کرات کانفرنس تھی وہاں کے امام صاحب نے ملک کے مختلف قراہ حضرات کو بلایا ہوا تھا اور وہ جو ستائیس کی رات ہے اس رات وہ راہ حضرات اپنا قرآن سناتے تھے اور عجیب معمول ان کا کہ ہر کاری دو دو رقم تراوی پڑھاتا تھا امام صاحب بتانے لگے کہ چھتیس سال سے ہمارا یہ معمول چل رہا ہے چھتیس سال میں کسی بھی امام کو آج تک لکما دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی ایسے جئی ادکاری ایسے پکے حافظ وہاں بلائے جاتے ہیں کہ جن کو قرآن مجید اس طرح یاد ہوتا ہے جیسے عام آدمی کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے ان کو کبھی آیت لٹانے کا بھی موقع نہیں آتا تھا وہ اتنا سکون سے پڑھتے تھے کہ دل خوش ہو جاتا تھا تو امام صاحب کہنے لگے کہ چھتیس سال میں کسی کو لکم ہی نہیں دیا غلطی کی تو بات ہی دور ہے اب قرآن حضرات تو درکت پڑھاتے رہے اور حضرت پیچھے پڑتے اللہ کی شان دیکھیں کہ جب تراوی ختم ہوئی تو ایک گھنٹہ شہری میں باقی تھا بس یعنی پانچ بجے شہری کا وقت ختم ہوتا تھا تو چار بجے جا کے بتر ختم ہوئے انتظامیہ والوں نے اعلان کیا بھئی ایک گھنٹہ ابھی باقی ہے شہری کرنے میں تو ہم نے سب نمازیوں کے لیے شہری کا انتظام کیا ہوا ہے آپ حضرات یہیں پہ دسترخوان لگا دیے جائیں گے آپ اپنی شہری یہیں کر لیں گھروں کو نہ جائیں چنانچے فوراً مسجد کے اندر دستفان بٹھا دیے گئے اور سب لوگوں نے وہی شیاری کی میرا خیال یہ تھا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ حضرت جو ہے ساری رات مسجد میں رہے ہیں تو بڑھاپے کا تقاضا شوگر کا تقاضا ابھی وضو کے لیے گھر جائیں گے کمرے میں جائیں گے اور مسجد کے بالکل سات ہوٹل تھا جس میں حضرت کا کمرہ تھا اور حضرت وہاں مقیم تھے میں آگے ہوا اور میں نے آگے ہو کے پوچھا حضرت آپ کمرے میں تشریف لے جائیں گے وضو تازہ کرنے کے لیے تو حضرت نے فرمایا اہ جواب نہیں دیا صرف اتنا کہہ دیا اہ اہ کا مطلب یہ کہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ابھی وضو کرنے کی میں خاموش ہو گیا پھر اس کے بعد دسترخوان لگا تو حضرت نے دسترخوان کے اوپر عام آدمی والا کھانا کھایا جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں نا ان کو پرہیزی کھانا ڈاکٹر کہتے ہیں کیونکہ عام کھانا کھائے تو ان کی شوگر بہت بڑھ جاتی ہے اور عام کھانے میں پلاؤ بھی ہوتا ہے پلاؤ سے بہت زیادہ شوگر بڑھتی ہے اور اس دن انہوں نے پلاؤ ہی بنوایا ہوا تھا کیونکہ اتنے بڑے مجمع کو پلاؤ کھلانا آسان ہے بنسبت سالن روٹی فلاں فلاں تو حضرت نے عام آدمی والا کھانا کھایا اچھا جب انسان شہری کا کھانا کھاتے ہیں نا تو پھر اس کو واشروم کی ضرورت پیش آتی ہے نوجوانوں کو ہم جیسے میری عمر اس وقت بہت یعنی بتیس تینتیس سال ہو گئی اندازن ینگ عمر تھی بھرپور جوانی کی عمر تھی اور مجھے خود محسوس ہو رہا تھا کہ سہری کے بعد اب وضو مجھے تازہ کرنا ہے تو پھر میں آگے بڑھا کہ شاید حضرت وضو کے لیے اب سہری کھانے کے بعد تشریف لے جائیں تو میں نے آگے بڑھ کے پوچھا حضرت آپ وضو کے لیے کمرے میں تشریف لے جائیں گے حضرت نے ایسے میری طرف دیکھا اور فرمانے لگے میرا بزو کوئی کچھ میرا وزو کوئی کچا دھاگا ہے یعنی کچا دھاگا جلدی ٹوٹ جاتا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ میرا وزو کچا دھاگا نہیں ہے کہ بھائی وہ اب مغرب کا وقت ہے وزو کیا اور شہری کے بعد فرماتے ہیں کہ میرا بزو کو کچا دھاگا ہے تو میں خاموش ہو گیا حضرت نے پھر فجر کی نماز پڑھی میرا خیال یہ تھا کہ فجر کے فوراً بعد حضرت صاحب یہاں سے جائیں گے اور جا کے وزو تازہ کریں گے لیکن جیسے ہی فجر کی نماز کا سلام پھیرا امام صاحب نے ابھی دعا نہیں مانگی جلال جلال. کے اوپر چڑھ کے خطبہ پڑھا اور کاکر رات رات کو ساری رات آپ لوگوں نے قرآن سنایا ہے اور میں نے سنا ہے اب میں قرآن سناؤں گا آپ قرآن سنیے حضرت نے درس قرآن شروع کر دیا میرے دل میں خیال آیا کہ بھئی جیسے شہری کے یعنی بعد فجر کے بعد عام طور پہ طبی نصاب کی تعلیم ہوتی ہے بعض مسجدوں میں تو وہ پانچ منٹ کی ہوتی ہے تین منٹ پانچ منٹ کی ایک حدیث پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں تو حضرت بھی اس طرح کوئی چھوٹا اور مختصر سا بیان کریں گے لیکن حضرت نے تو قرآن کے عنوان پہ بیان شروع کیا اور بیان گرج برپور جوش و خروش سے نہ نیند کا غلبہ محسوس ہوتا تھا نہ تھکاوٹ نظر آتی تھی نہ کچھ حضرت نے خوب قرآن قرآن قرآن آئے تھے آئے اچھا کوئی دس پندرہ منٹ تو حضرت آئےتیں پڑھتے رہے اور ترجمہ کرتے رہے پھر فرمانے لگے یہ سارا مجمع علماء قراہ کا ہے مجھے ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ آیت کی منشا کو خود سمجھیں اور پھر حضرت نے صرف آیتیں پڑنی شروع کر دیں ایک مضمون کی ایک آیت پڑھتے پھر اسی مضمون کی دوسری آیت پڑھتے پھر اسی کی تیسری آیت پڑھتے جن کو شغف تھا تفسیر کے ساتھ وہ تو عجیب انجوائے کر رہے تھے نا کہ کیا ایک نقطے کے ساتھ دوسرا نقطہ مل رہا ہے میں سارا بیٹھا رہا حضرت نے اتنا لمبا بیان کیا کہ سورج جو تھا وہ کئی نظر اوپر آ گیا اور بیان کے بعد حضرت نے فرمایا کہ سب لوگ اشراق پڑھ لیں ہم نے اشراق کی نماز پڑھی اشراق پڑھنے کے بعد حضرت کمرے میں آئے اور انہوں نے آ کے پھر بدوتا ادا کیا لوگ کہتے ہیں کہ عشا کے برو سے فجر کی نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے ارے نوے سال کے بوڑھے شوگر کے مریض ایک اللہ کے بندے کو ہم نے مغرب کے برو سے اشراق کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تم فجر کی نماز کی بات کرتے ہو ہاں یہ چونکہ المرو یقیس و, و اللہ نف بندہ اپنے پہ قیاس کرتا ہے چونکہ ان کا اپنا حال برا ہوتا ہے بیچارے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جی چالیس سال کیسے انہوں نے پوری رات وضو کے ساتھ رہتے تھے بھائی جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اللہ ان کے لیے یہ کام آسان کر دیتے ہیں تو بہرحال امام صاحب بہت عبادت گزار تھے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کا معمول رہا ان کا ایک مرتبہ میں امام اعظم رحمت اللہ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ وضو میں یہ چیز مستحب ہے اب ایک چیز ہوتی ہے فرض وہ تو ہر ایک کو کرنی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے واجب وہ بھی ہر ایک کو کرنی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے سنت وہ بہت اعلیٰ ہے اگر ہم کریں تو اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور کچھ ہوتے ہیں مستحب یعنی اعلی باتیں اگر اس کے مطابق پی کریں تو بہت ہی سونے پہ سہاگے کا کام ہے اور اگر کوئی مستحب رہ جائے تو کوئی بات نہیں اس پہ کوئی سزا بھی نہیں ہے اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے مستحب ہے اچھی بات ہے تو امام اعظم رمتلا کے سامنے بات آئی کہ یہ تو حزو کے اندر مستحب ہے تو امام اعظم رمتلا نے حزاب لگایا کہ یہ تو اب سامنے آئی ہے حدیث اور اب سامنے پتہ چلا ہے. اس سے پہلے نہیں آئی ان کے زمانے میں بہت ساری حدیثی تھی جو ان کو وقت کے ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ پہنچتی تھیں پہلے نہیں ہوتی تھی تو امام اعظم رحمتہ نے حساب لگایا کہ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال وضو کے اندر اس مستحب کو نہیں کیا چنانچہ حساب لگا کے پھر امام صاحب نے اس مستحب کے ساتھ نیا وضو کر کے اتنے سالوں کی نمازوں کو دوبارہ لوٹایا ایک مستحب کی خاطر جنہوں نے اتنے سالوں کی نمازوں کو واپس لوٹایا کتنی عبادت گزار ہوں گے تو ان کے اخلاق ان کی عبادت کو دیکھ کے انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر کیا فضل فرمایا تھا امام شافی نام فرماتے ہیں کہ لوگ فقاحت میں امام ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں فقاحت میں ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں کہ امام شافی فرما رہے ہیں کوئی اور عام آدمی بات کرتا تو الگ تھی امام شافی رحمتہ جیسا عظیم المرتبت انسان وہ یہ بات کر رہا ہے چنانچہ امام صاحب کی جو والدہ تھی وہ تو والدہ ہوتی ہے اور بیٹا بڑا بھی ہو جائے تو ماں کی نظر میں بچہ ہی ہوتا ہے تو امام صاحب کی والدہ کو جب کبھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو کوفہ کے اندر ایک اور فقیر تھے جو بوڑھے تھے عمر کے زیادہ تھے تو ان کی تسلی ہوتی تھی کہ وہ ان سے جا کے مسئلہ پوچھے تو وہ کئی مرتبہ اپنے بیٹے کو کہتی نومان مجھے ان کے پاس لے چلو مجھے ان سے مسئلہ پوچھنا ہے تو امام صاحب اپنی والدہ کو اونٹنی پہ بٹھاتے اور اونٹنی کی نکیل پکڑ کے خود پیدل چلتے اب جب امام صاحب پیدل جا رہے ہوتے تو ہر گلی میں کوئی نہ کوئی ان کا شاگرد ملتا شاگرد کھڑے ہو کے سلام کرتے اور امام صاحب خاموشی کے ساتھ چلتے رہتے صرف سلام کا جواب دیتے بات نہیں کرتے تھے سواری روکتے نہیں تھے بس چلتے رہتے تھے والد, والدہ کا اکرام کیسے کرنا ہے امام صاحب سے سیکھیے ذرا چنانچہ امام صاحب اس فقیر کے پاس جاتے ان کا دروازہ کھٹکھٹاتے تو وہ باہر آتے تو امام صاحب فرماتے بھئی میری والدہ کو آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ ان کو بتا دیجیے والدہ بڑھاپے کی وجہ سے ذرا اونچا سنتی تھی تو وہ کہتے کہ جی آپ خود ہی مسئلہ بتا دیتے امام صاحب کہتے نہیں کیونکہ ان کی تسلی ہوتی ہے آپ سے مسئلہ پوچھ کے اس لیے میں خود بتانے کی بجائے ان کو آپ کے پاس لے کے آیا ہوں تو کئی مرتبہ وہ مسئلہ بتا دیتے اور کئی مطلب ایسے بھی ہوتا کہ ان کو مسئلے کا پتہ نہ ہوتا اور وہ امام صاحب سے پوچھتے کہ جی مسئلے کا جواب کیا ہے امام صاحب جواب آہستہ سے بتا دیتے تو وہ فقیر جو تھے وہ اونچی آواز سے مسئلہ سنا دیتے تو والدہ کی تسلی ہو جاتی امام صاحب اپنی والدہ کو ان کے پاس متعدد دفعہ لے کر گئے یہ کبھی نہیں بتایا کہ امی آپ جو مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں وہ مجھ سے پوچھ کے اس کا جواب دیں گے کہ اگر میری والدہ کو تسلی اس طرح ہوتی ہے تو چلو میں اپنی والدہ کو لے کے جاتا ہوں اور ان سے مسئلہ ان کو سنوا دیتا ہوں آپ بتائیں کیا انہوں نے کتنی, کتنا احترام کیا اپنی والدہ کا اپنے استاد کا بھی احترام اس طرح کرتے تھے ان کے استاد کا نام تھا حماد چنانچہ استاد کی محبت میں انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی حماد رکھا امام صاحب کے بیٹے کا نام حماد تھا ان کے استاد کے نام پر استاد کے ساتھ محبت کی دلیل تھی تو ان کے اخلاق کو دیکھیں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا خوشحل کی عطا فرمائی تھی کیا عبادت کا شوق دیا تھا اور کیا علم میں گہرائی عطا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کے اندر یہ سب نعمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ رب العالمين تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے لا الا محمد رسول کچھ حضرات بیت کی نیت سے تشریف لائے ہوئے ہیں تو دل میں یہ نیت کر لیجیے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی تو کر رہے ہیں اور آئندہ نکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں الحمد للہ وقفہ وسلم اماب یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمن تو بلا بلا اکتی ہی وتب ہی و رسول بلیومل آخری ولقدری خیری بن اللہ ولباسی بدل مؤ آمن تو بلا کما وسمائ و صفای و قبل تو جمییا احکامی اکرارم بلسانے و اشد اللہ اللہ اللہ و اشد ان محمد عبده و رسول حسفر اللہ ربی بنک الزمبم و اطوب ولیح برحمتی یا ارحم رحمین ان کلمات کو پڑھنے سے تو بتائب ہم ہو چکے ہیں چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالی ذیل کو منور کریں گے پہلی چیز ہے سو مرتبہ استغفار صبح و شام بڑھنا استغفر اللہ ربی منق الزمبم و اطوب و دوسرا ہے سو مرتبہ درشریف صبح و شام بڑھنا اللّہ صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا ایک پارا تو بہت اچھا مشکل ہو تو آدھا پارا صحیح چوتھا ہے تلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا ہتھ ول دل یار ول دست بکار دل ویار ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ کی یاد میں مشغول اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا مراقوے کا طریقہ یہ ہے کہ دن میں کچھ وقت ایسا ہو صبح و شام کہ جب ہم دس پندرہ منٹ کے لیے ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لا لگا کے بیٹھ جائیں اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ بول رہا ہے میں سن رہا ہوں انشاءاللہ ہم اس طرح دس پندرہ منٹ روزانہ مراقبہ کریں گے تو دل منور ہوگا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ محسوس ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لوریز فرمائے دعا کر لیجیے سبحان ربی علام ولی سید محمد آل سیدنا محمد وسلم کریم آ ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما ایبوں کی فردا پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے کریم آقا آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا مالا ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما اٹکے کاموں کو ہونا آسان فرما الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما جنہوں نے دواؤں کے لیے کہا خط لکھے فون کیے یا پرچیاں لکھیں اللہ ان سب کے دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما اللہ جن کے والدین عزیز وقار فوت ہو چکے ان سب کی بخشش فرما اور جن کی آپ نے بخش کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درا جات ادا فرما اللہ جن کام اٹھ کے کام اٹکے ہوئے ہیں ان کے کاموں کا ہونا آسان فرما اللہ جو مصیبت میں ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما اہل جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما مرضوں کو دور فرما ذلت سے محفوظ فرما علت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما رب کریم آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وہ ام سا فلاطنہ سوالی کو انکار نہ کرو جب ہم کمزوروں کو حکم ہے کہ ہم سوالی کو انکار نہ کریں اے مالک ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں اے کریم آقا آپ بھی انکار نہ فرمائیے ہماری فریاد کو سن لیجئے ہماری فریاد کو پورا فرما دیجئے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اے اللہ رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے کشتی کو کنارے لگا دیجئے اللہ ہمارے ساتھ گزر کا معاملہ فرما رب کریم اس میں اللہ ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ ہی ہمارے مشکل خوشا ہیں آج ہی ہمارے حاجت روا ہے اللہ آپ کے سوا ہمارا نہ کوئی مل جا ہے نہ کوئی ماوا ہے اللہ آپ کے سوا ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں میرے مولا ہم جیسے بھی ہیں آپ ہی کے بندے ہیں جہاں بھی جائیں گے لوٹ کے آپ ہی کی طرف آنا ہے نہ کہیں جہاں میں امامی ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اپنے بندہ آواز میں اے اللہ آپ ہی کے در سے آگے مانگنا ہے آپ ہی کے سامنے جھکنا ہے مہربانی فرما دیجئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمارے ٹوٹے پوٹے عملوں کو قبول کر لیجئے ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے اے اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں اہل اک تمنا ہمارے دلوں میں بھی ہے اپنے وقت اس کو پورا کر دیجیے گا اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے پہلے ہمیں کلمہ بھرنے کی توفیق فرما دینا اور پھر ہمیں اپنے پاس بلا لینا اے اللہ ہمیں کلمے پہ موت فرمانا. اے اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق فرما دینا رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما اے اللہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے ہمارے اسلاف نے اس دور میں پیدا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگی تھی اے اللہ وہ اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور ہم آج کے دور میں زندہ موجود ہیں اللہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دجالی تحذیب سے ہماری حفاظت فرما رب کریم فرنگی تہذیب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ آج کل پوری دنیا میں مسلمان پریشان آ لیں. اپنے بندوں کی خصوصی مدد فرما اہ اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما رب کریم رحمت کا معاملہ فرما جہاں جہاں جو جو حضرات دین کا کام کر رہے ہیں اللہ سب کی محنتوں کو شرف قبولیت اطاع فرما مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ لوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ ہمارا یہ ملک ایک نعمت ہے ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق کا فرما آزادی کی قدر کرنے کی توفیق کا فرما اللہ ملک ایک اچھا شہری بن کر رہنے کی توفی فرما طافرما اللہ اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفی کا طافرما اللہ جس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفا دھور فرما اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل منا ان کا ان تسمی العلیم تو بلنا اکا تبر سلتا ہبھی سید آل و اصابی اجمیمتی کیا